اور استاذ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بہت سارے دروس اور بہت سارے بیانات کیے تنظیموں کی ترتیب کے سلسلے میں کہ تنظیمیں کس طرح قائم کی جاتی ہیں اور ان کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے اور جو اسلامی انقلابی تحریکوں کا ایک شاندار ماضی ہے اسے میں نے بیان کیا اور مستقبل میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اسے میں نے بیان کیا وہ مشروعیت نقد العلماء وہ گواب اور علماء پر تنقید کرنا شرعت جائز ہے اور اس کے اصول قوانین بھی میں نے بیان کیے اور اس کا مختصر سا تذکرہ میں یہ کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ علماء کرام کو احترام کیوں ملا ہے بتائیں علم کی وجہ سے وہ علم جس کو ہم کتاب و سنت کہتے ہیں تو ان علماء کا احترام کتاب و سنت کی وجہ سے ہے تو جو علماء کتاب و سنت کا خود احترام نہیں کریں گے ان کا احترام نہیں کیا جائے گا اور یہ بات اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں عملی طور پر دکھائی ہے کہ بلام بن باورہ جس نے مسالت والسلام کے خلاف بدعا کی حالانکہ وہ مستجا داواد تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی مثال بیان کی ہے اور مسئلہ کا مسئلہ القلپ انتہم لال او تترک یلحس کہ اس کے مثال کتے جیسی ہے کہ کتے کو آپ یوں ہی چھوڑ دے تب بھی وہ اپنی زبان نکالے ہانپتا ہوا گمتا ہے ہانپتا رہتا ہے اور آپ کوئی سامان اس کے اوپر رکھ دیں تب بھی وہ اسی طرح کرتا ہے تو یہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ علم ہو تب بھی علم نہ ہو تب بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا اور اسی طرح اللہ تعالی نے ان علماء یہود کو جو کہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے کم صلی الحمار فرمایا ہے صورت الجمعہ میں جیسے کہ گدے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں یا گھاس رکھا جائے یا سامان رکھا جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کیا ہے ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اسی طرح ان کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لدی ہوئی ہیں ان مولویوں کے اوپر ان بک جانے والے اور جک جانے والے مولویوں پر لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے پتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا ان کے مثال گدے کیجیے تو یہ تو اللہ نے خود مثالیں بیان کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ایسو کے بارے میں کتنی ساری باتیں کتنے سارے حادث بیان کیے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پریشان ہو کر جب اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے قدم سے وہ تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مس ہو چکے ہوں گے یہ بہت خطرناک مسائل ہیں اور جہاد سے اور جہاد سے روکنے والے مولوی ہوں گے کتاب و سنت کے علماء ہوں گے تو صحابہ نے کہا واہ دنیا قول یا رسول اللہ کوئی علم والا شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے قال نام ملان اللہ ملائقا و نس اجماؤن کہ جس پر اللہ تمام انسانیت اور تمام فرشتے لعنت کرے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے ابن عساکر کی روایت میں آ رہی ہے تو مصعب صوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کا جو کام ہے فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بہت بڑا ہے بہت وسیع کام ہے اور دشمن کے حملوں میں سے کچھ کا ذائقہ چکھنا بھی اکثریت کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ حقیقت کو سمجھ سکے جب تک تھپڑ لگیں گے نہیں حقیقت کو لوگ سمجھیں گے نہیں اس لیے ہم اس وقت یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے اب جب کے حالات خراب ہو چکے ہیں پاکستان میں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا اکثر نکال دیے گئے اور جو اپنے ملکوں میں نہیں جا سکتے تھے وہ دنیا میں در بدر ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ دسیوں کی تعداد میں پاکستان کے کس شہر میں کس شہر میں چھپتے پھرتے تھے اور آخر گیارہ ستمبر کے دھماکوں کی آواز نے سب کو نیند سے بیدار کر دیا وہ افکار جو کہ میرے دلوں میں دس سالوں سے پروان چڑھ رہے تھے ان افکار کی حقیقت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللتی فی صنعت کتاب ان افکار کو ہم اس کتاب میں پیش کریں گے ونس اللہ الہدا و رشاد اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور سیدھی راہ کی رہنمائی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے اللہ تعالی اس وقت جو جنگ جاری ہے پوری دنیا میں کفار کے خلاف سلیبیوں یہودیوں و بھسٹو جتنے بھی کفار کی قسمیں ہیں سب کے خلاف جاری ہے الحمدللہ مرتدین کے خلاف ان تمام جنگوں میں تمام مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے ثابت قدم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے اور منہج کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے اس حالت میں ملاقات کی توفیق فرمائے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی اللہ وسلم و حبی بین محمد وسلم وبارک وسلم جزاكم اللہ خیراً والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلا سبق انشاءاللہ دوسرے مرحلے کے بارے میں ہوگا جو انیس سے شروع ہوتا ہے